برابر نہ وہ مسلمان کے بے عذر جہاد سے بیٹھ رہے اور وہ خدا میں اپنی مالوں اور جانوہ سے جہاد کرتے ہیں اللہ نے اپنی مالوں اور جانوہے کے ساتھ جہاد کرنے والوں کا درجہ ٹینی والوں سے بڑا کیا اور اللہ نے سب سے بھلائی کا ودا فرمایا اور اللہ نے جہاد والوں کو ٹینی والوں پر بڑے ثواب سے فضیلت دی ہے